بس اللہ صحت اللہم الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مفیہ الحماعشہ ورسکل میں موجود تمام برادر کے صفین اور باقی تمام شاہ باقی برادر خوبار صف کو شموسن ابارفی سرام کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر سینتیس آج آپ لوگ وبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں یہ درس جو ہے نمازوں کی فرض اور سنت نمازوں کی نیت کے بارے میں ہے ہاں جہاں اور نیتوں اور سنت فرض نمازوں کی رکعات کے تعداد اور نیتوں کے بارے میں چونکہ کتاب دعوت دعوت شریف میں ترتیب اسی طرح ضیاء ہوئے اس لیے میں اسی ترتیب سے ان کی توجہ دے رہا ہوں ورنہ نیت سے پہلے ایک دعا پڑھی جانے والی ایک دعا تھی اس دعا وہ دعا پہلے آ جاتا تو اچھا تھا لیکن وہ دعا یہاں پر دعوت میں اس کے اس نیتوں کے بعد کے بعد میں ذکر کیا ہے لہذا ہم اس کو اسی موقع پر بات تو دے دیں گے تو نیت کا جو ہے نیت اصل میں سے کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کو ملتے ہیں ہاں نیت کے معنیٰ کیا ہے دل کے راد نیت دل سے تعلق رکھتا ہے ہاں جی عقل اور دل سے تعلق رکھتا ہے ایک تو یہ بات ہے اب ہماری جو ہے نیت فرض نیتیں ہیں اور سنت نیتیں فرش نمازوں کی نیتیں اور سنت نمازوں کی نیتیں ان میں ایک خاص فرق یہ ہے فرش نمازوں کی نیتوں میں ایک تو اس لفظ فرض کا اس کے اندر آنا ضروری ہے اور دوسرا اس نماز میں لفظ فرض اور لفظ و کا آنا بھی ضروری ہے لفظ قول اللہ کا آنا ضروری ہے اور ساتھ ہی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں عصل ذہرب عیشہ اور لفظ یعنی لفظ فر کون سی فرض پڑھے فرض صبح فرض العصل فرض المعرب فرض العشاء اس طرح یہ لفظ کا آنا لفظ وجوب کا آنا اور قول وطن اللّہ کا آنا ضروری ہے ہاں جی ان سب کا باقی سنت نمازوں میں لفظ سنت اور کا لحب آنا ضروری ہے ہاں جی تاکہ آپ سنت پڑھیں نافل پڑھیں البتہ شاید فکیم کہا اگر کسی نے اچلِ رکھتے قربۃ اللہ اللہ بھی پڑھ لیں لفظ سنت نوافل یہ وغیرہ بھی نہ بولیں میں سنتوں میں صحیح ہے بولا لیکن بہتر صورت حال لفظ سنتاً نہ اگر نہ پھلے تو نہ پھلتاً یا نہلن اور کا کہنا بہتر ہے افسر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ باقی جیسے فرمایا فرض نمازوں میں لفظ رکعت کی تعداد کا ذکر کرنا ضروری نہیں اس لیے ہمارے فرض نمازوں میں کہیں بھی رکعت کی تعداد نہیں میں, میں صبح کے فرض کی نماز پڑھتا ہوں اور ادا کے طور پر واجب ہونے کی بنا پر قربت ان اللہ،, اللہ کی قرب حاصل کرنے کی. یہ لفظ ہے ہم اس میں کتنی رکت پڑھ رہے ہیں وہ اس میں نہیں آیا ہے ہاں اور درکت کے اور نے فقرے میں فرمائے رکت کی تعداد اس لیے نہیں آیا فرض نوازوں میں رکعت کی تعداد معین اور مشخص سے اللہ ہی کی طرف سے ہاں لہذا اللہ نے جو تعداد بحث فرما اسے کو آپ نے پودا کرنا ہے اللہ نے فرض صبح کی نواز کو دو رکت فرمایا زورآر کو چار چار رکت فرمائے غالب کو تین رکت فرض کیا عشاء کو چار رکت تو یہ معین و مشخص سے اس لیے فرمائیے اس میں رکعات کی تعداد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن سنت ناوافل مثال فرماتے ہیں رکعات کی تعداد ذکر کرنا ضروری کہ دو رکت پڑھ رہے ہیں تو ہاں جی جیسے افز تین ہر جگہ آتا ہے تین رکت ہے تو سال رکعات ہے چار رکت ہے تو آر رکعات ہے ہاں جی ایک ہی نماز چار رکعت سے زیادہ ایک ساتھ ہمارے حقیقی روش میں نہیں پڑھ سکتے علیہ السلام کے بعد شرق میں نوافلات بارہ بارہ رکعت آٹھ آٹھ رکعت ایک ہی نیت کے ساتھ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے فقے روشنی میں ہاں جی زیادہ سے عام طور پر نوافلات دو دو رکت پر سلام پھیرتے ہیں لیکن جیسے زور کار باغ بھی تین رکت ہاں اس طرح کچھ نوافلات ہیں تو چار رکت پہ آپ سلام پھیر سکتے ہیں باقی اس سے زیادہ پانچ رکعت چھ رکت سات رکت پہ سلام پھیرنے والا ہمارے فقے روشنی میں کوئی نماز نہیں شاس نہان فقہ میں بھی اصل نے یہ ذکر فرمایا ہوا کہ چار زیادہ زیادہ چار رکعت نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے ایک اسلام کے ساتھ تو ایک تو یہ چیز سے باقی جو تمام نعیتوں میں جو ہے ایک لب چند الفاظ جو مشترک ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں لفظ وسلی وسلی یعنی کہ صلی اللہ وسلی وسلی ہے جیسے کیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس کے معنی یہ وسلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں ہاں میں نماز پڑھتا ہوں فرض صبح صبح کے فرض فرض وہ جو ہے ان احکامات عبادات کو کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی قرآن اور متواتر احادیث کے ذریعے سے وہ حکم وہ فرضیت وہ عبادت ثابت ہو تو ان کو فرض کہا جاتا ہے واجب جو ہے وہ ہاں جی دوسرے ذنی دلائل سے یا جیسے حدیث خبر واحد وغیرہ جو فقی اصطلاح میں ہے اصلی فقر اصطلاح میں ان کے ذریعے سے حکم ثابت ہو تو وہ چوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے جو ہے اس کی اہمیت وہ کے, کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ دونوں واجف ہے دونوں کا انجام دینا ہر صورت میں لازم ہے چھوڑنے کی صورت میں دونوں میں گناہ ان دلیل کے طور پر ایک کے دلیل زیادہ قوی ہے ایک دلیل اس کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہے اماں دلیل ہے مضبوط حدیثی اس کی روشنی میں دلائل موجود ہے ہاں دو دلیل مستند ہے غیر مستند نہیں ہے ہاں تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں ورنہ شریعت اور برحکم کے نظر کے لحاظ سے جہاں فرش آتا ہے اس کا انجام دینا بھی لازم ہے چھوڑ دیں تو گناہ جہاں ہے جہاں اللہ کی طرف سے جو عمل واجب ہو گیا اس کے چھوڑنے پر بھی گناہ ہے ترق کرنے پہ گناہ ہے ادا ان کا معنی جو ہے صبح ظہر اشر معرف یہ تو نمازوں کے وقت کا نام ہے ہاں جی ادا ان کا معنی کیا ہے ادا کا لفظی معنی ہے ادا ہن اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے لکھا ہے عربی میں ادا تادی ہاں جی پورا کرنا ادا کرنا انجام دینا یہ معنی جائے ادا ان ادائیگی ادا الواج فرض ادا کرنا جی فرض ادا کرنا یہ معنی آیا ہے تو ادا انجوئن میں فرص وسلی فرض صف میں سوہ کی فرض کو ادا کرتا ہوں یعنی یہ انجام دیتا ہوں اس کو پورا کر لیتا ہوں اس معنی میں ہے علی وجوبہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ فرض نماز مجھ پر حکمن واجب ہونے میں جو انہیں خوش احکامت سنت ہے خوش اسے انجام دینے میں ثواف ہے نہ دے دیں تو گناہ نہیں یعنی سنت نوافلات وفلا تھے خوش احکامات خوش عبادات شریعت میں واجب ہے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے چھوڑنے کے سرمت پر ہمیں اضاف سزا ہے کل قیامت میں تو چونکہ یہ پانچ وقت کے جو فرض نمازیں ہیں وہ اس کے چھوڑنے پہ سزا ہے کل قیامت میں اذا بھی لاہی ہیں ہاں جی یعنی اس لیے یہاں حکم چونکہ اس بارے میں وجوب کا وجوب بھی کہا اس کا چھوڑنا کسی صورت میں ہمارے لیے جائز ہیں نہیں ہر صورت میں آپ کو پڑھنا ہوگا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہاں جی تمام مسلمانوں پر نماز فرض ہے واجب ہے ہاں جی پانچ واقع نماز باقی سنتوں میں جو ہے چونکہ اس کے انجام دینے میں ثواب ہے اگر انجام نہیں دیا تو سنت اللہ وجوب بھی نہیں آیا سنتاً قربتاً آتا ہے نا کے قلوث آتا ہے ہاں جی تو یہ وجوب جہاں آتا ہے ان عبادتوں کا انجام دینا ہر صورت میں ضروری ہے آپ فرمایا میں اسلی میں ایک مثال صرف صبح کے دے باقی نمازیں میں اسی طرح ہے اسلی فرض صبح میں صبح کے فرض نماز کو ادا کرتا ہوں لو ہی واجب ہونے کے بنا پر یعنی اس کو چھوڑنے کے مجھ پر گناہ ہے اللہ کی طرف سے کل قیامت میں عذاب ہے سزا ہے پیارے نبی نے فرمایا ہاں جی کہ نماز سے عبادت ہے ان قبیلت قبیل عما شواہ و رد رد عما شواہ ہن سے عبادت عظیم کیا. اگر یہی قبول ہو جائے تو باقی عبادتیں بھی قبول ہوگا اگر یہ رت ہو جائے ہنج تو باقی عبادتیں بھی رت ہوگا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے نماز کافر اور مسلمان کے یہ باڈر ہے نشانی ہے جو بندہ نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان کہا جائے گا جو بندہ نماز نہیں پڑھ جاتا ہے بلا وجہ بجھوں کسی عذر شریر کا چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے نف نے فرمایا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے وہ بندہ کافر کی موت مرے یا, یا یہودی موت مرے یا عیسائی متمرے مجھے اس بندے سے کوئی سار سروکار نہیں فرمایا ہزین گرامی آج کل لوگ نمازوں میں بڑی سستیاں کرتے ہیں جب چاہیں پڑھتے ہیں جب چاہیں نہیں پڑھتے ہزین گرامی یہ نماز حقیقت میں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے یہ آپ کے روح کے لیے غذا ہے فرض نماز واجبی غذا ہے روح زندہ رہنے کے لیے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکے اور آپ یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے جو ہاں جی تو وہ سلقیت میں پھر ہمارے روح مردہ ہو جائے گا اور شیطان کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو پھر جس راہ پہ چاہیں لے جائیں گے ہاں جی اس لیے آگے فرماتے ہیں وہ آج فن اللہ ہاں جی کاروبائی غرب و قربن کے معنی نزدیک ہونا اللہ فرماتے ہیں قربتا ہاں جی اے دانا نزدیک ہوا کے معنی میں ہے تو یہاں قوربتا اللہ کہتے ہیں قربۃ ال من کے وہ ہوا قریبی کسی کے نزدیک ہونا اس معنی میں آیا ہے تو یہاں مراد جو ہے قربتا اللہ اللہ سے نزدیک ہونا ہاں جی بھائی نزدیک جو ہے یہاں کیا منصلہ اللہ سے نزدیک ہونا اللہ تو قرآن نے فرمایا میں تو تمہاری شہ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں میں اللہ کائنات کے کسی سے ہاں جی دور نہیں ہے وہ ہر شے کے ساتھ ساتھ ہے ناکم اے نما کم تم میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں بندہ تم جہیں بھی ہو تو بس جو ہے یہ ہم قرب سے کیا مرات ہے تو عظہ نگرہ جو ہے قرب جو ہے ایک نزدیک نزدیک مکانی ہے کہ آپ جی جگہ پہ رہتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ رہتے ہیں یہ قرم مکانی ہاں جی آپ, جی آپ ایک ایک اپنے فیملی کے ساتھ آپ گھر میں تو وہ آپ کے قرم مکانی ایک ہمسائی میں آپ کہیں وہ قرب مکانی ایک قرب زمانی ہے کہ آپ دونوں ایک ہی زمانے میں رہتے ہیں ایک ہی زمانے میں پیدا ہوا ایک ہی دن میں ہفتے میں مہینے میں پیدا ہوا ایک ہی وقت میں ایک جگہ ساتھ رہتے ہیں وہ قرب زبانی ہے اور کبھی قرب زمانی کبھی قرب زمانی ہے آپ اور ایک اور بندہ ایک ساتھ پیدا ہوا ایک ساتھ ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور ہے آپ ایک کہیں قرب زمانی اور یہاں پر قرب زبانی ہے مکانی نہیں ہے وہ کہیں اور ہے آپ کہیں اور ہے ہاں جی تو یہ ساری جو قرب جو ظاہری قرب ہے یعنی ایک قرب حقیقی ہے وہ زمان اور مکان سے بالاتر ہے ہاں جی وہ زمان اور مکان کے کھیت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے قرب کا مقصد یہاں پر کیا ہے جیسے ہماری زندگی میں ہوتی ہے ایک بندہ آپ سے بالکل تو ایک بندہ آپ کے ہمسائے میں ہے آپ کے گھر میں آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہاں جی اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو لہٰذا بظاہر نزدیک واقع میں آپ دور ہے ہاں جی بالکل اس سے کا کوئی سرکار نہیں ایک ہے دور ہے فالوں پر ہے کسی دوسرے ملک میں لیکن اس کا آپ کے دل میں بہت بڑی محبت ہے اس طرح بہت سے لوگ آپ سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے بہت بڑا مقام اور منزلت محبت ہے جیسے پیارے انبیاء علیہ السلام کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے پیارے نبی محمد الاسم کے لیے عیمۂ الودید کے لئے پنجین پاک کے لئے چاد کے لیے رغاندین کے لیے آپ کے دل میں جو محبت ہے احترام ہے وہ قرب حقیقی ہے ہاں جی ہو قربان و مکان سے تو بہت فارضے پر ہے قرب حقیقی ہے تو اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ سے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربت اللہ میں نماز کو پڑھتا اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ورنہ اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے ہاں جی اللہ آپ سے حرگز دوں آنا ماں کر خط نے قرما میں بندہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں پاکرو من حبل الورج میں تمہارے شے رقص بھی زیادہ نزدیک ہو تو پھر یہ مکانی زمانی کا موضوع تو ختم ہے ہاں جی پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے تو پھر اللہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے ہاں جی تو اللہ ہر شے کے ہر شے اللہ کی نظر میں اس کے سامنے ہے تو لہذا یہاں قرب زمانی مکھانی مرادنی قرب حقیقی مراد ہے ہاں جی تو یہاں پر قرب جیسے پیارے نبی قرمہ السلاۃ و قربان کل تقین نماز جو ہے ہر مومن کا اللہ سے قرب کا ہاں سب سے بہترین ذریعہ اور وسلہ یہاں قرسمت کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہاں جی اللہ کی رضا مندی حاصل کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک حکم فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو ہم اسے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اسے نزیک ہو جاتے ہیں دنیا میں یہی ہے اگر ہم ماں باپ کی تابداری کرتے جائیں گے اس کے دل میں آپ کے احترام پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں بھی خود سے جو کچھ ہوتا ہے خیرات آپ کے بارے میں نیکیاں آپ کے ساتھ کرتے جاتے ہیں تو نماز میں جب اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا آپ اس نماز کو انجام دیتے ہیں تو نماز کیوں جو, جو آپ اللہ کے فرائض پر عمل کرتے چلیں گے آپ اللہ سے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا میں ظاہری مکانی نہیں اللہ کے رضا سے قریب سکا تو اللہ آپ سے زیادہ راضی ہوگا خوش ہوگا اللہ تعالی آپ پہ تو اللہ تعالی جب آپ پہ خوش ہوگا تو اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کا گا اللہ آپ کو دین میں بھی دنیا میں بھی سلامتی عطا کرے گا کل قیامت میں آپ کو دنیا میں اور نجات عطا فرمائے گا جہن سے اور جنت کے عظیم نے میں آ کر آپ کو مستحق کرا دے گا تو یہ عظیم کرانی جو ہے قوربلہ تو یہاں قورب حقیقی ہے یہ زمان مکھان کے قید میں نہیں اللہ سے ہمیشہ نزدیک ہے کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ آپ اور مجھ سے نزدیک ہے جتنا آپ خود سے نزدیک ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ آپ سے نزدیک ہے لہذا اللہ کے قرب کو جو ہے یہاں پہ قرب نہیں تو یہاں قرب باطنی ہے قرب حقیقی ہے قرب معنوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یہاں رضا پر آپ نے عبادت کرنے کے لیے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رضا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ ذات آپ سے راضی ہو اور اپنی فضل اور رحمتیں جس کے بغیر ہم دنیا کا دونوں میں نجات نہیں پا سکتے وہ آپ کے شامل حال رکھے تو باقی تمام فرض نمازوں زہر کے زہر کی جو ہے فرض سے پہلے سوہ کی فرض سے پہلے دو رکعت ہے سنت وسلِ سنت صبح رکھتے میں سنت نماز پڑھ تو صبح کے سنت رقین یعنی دو رکعت قربۃ اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تو اسی طرح پھر صبح کی فرض وسلی فرض لے جو لجو اللہ پھر اسلی فرض الِِِ عاصر لے جو امن اللہ عاصر کے عصر کے دو کا سنت ہاں اور اس طرح باقی تمام نمازوں کی نیتیں ہیں آپ کے لیے تو ان سب میں لفظ قربۃ اللہ سنتوں میں سنتََََََََََ کا لفظ آیا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا ہے زین میں اور نیت پڑھتے ہوئے آپ کی پوری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا ضروری ہے حسین جب آپ نیت پڑھ رہے ہو اس کے بعد تقویت احرام پڑھ رہے ہو اس وقت کم از کم حضور قلب کا درجہ کہ اس وقت آپ کی توجہ پورا اللہ کی طرف ہو نیت کر رہا ہو آپ کی توجہ دنیا کی کسی مقصد کی طرف نہ ہرگس نہیں ان چاہیے ہاں جی بلکہ پوری پوری توجہ جب آپ نماز کے نیت کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھیں نیت اور تحویل الحرام میں فاصلہ بالکل جائز نہیں جو کہ نیت ختم ہو گیا اس کے ساتھ اللہ اکبر طبیت احرام آپ نے پڑھنا ہے ہاں جی تو صرف نمازوں کے سنا نمازوں کے ان کے نعتیں فرض نمازوں کے نعتیں ہاں جی یہ تمام عیتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کل کی درخت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ آج کے درس سے ٹائم اس سے میں ختم ہوا